الف وہ جس نے اسمان عزمے بنائی اور تمہارے لیے اسمان سے پان اتارا تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے بلکہ وہ لوگ سے کتراتے ہیں